قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكباير فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقططع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب اخرج الباری عبداللہ ابن عام بن آس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ایک دیہاتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ کے بارے میں دریافت کیا سنانچ ایک لمبی حدیث ہے اور اس لمبی حدیث میں الیمین الغموس کا بھی ذکر ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کبیرہ گناہ گنوائے اور انہی کبیرہ گناہوں میں جھوٹی قسم کا بھی ذکر کیا الیمین الغموس کا مطلب جھوٹی قسم ہے اسی حدیث میں ہے کہ میں نے کہا یعنی راوی نے کہا عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ومل یمین الغموس کے جھوٹی قسم کیا ہے یمین غموس کیا چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قسم جس کے ذریعے سے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ لیا جائے جس میں کہ وہ جھوٹا ہو تو اسی وجہ سے علی امین الغموز کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے جھوٹی قسم تو جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور وہ جھوٹی قسم اور زیادہ گناہ کے اعتبار سے قابل مذمت ہو جاتی ہے جبکہ اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے کوئی شخص سے کسی کے مال پر کسی کی زمین جائیداد پر ناحق دعویٰ کرے جھوٹی قسم کے ذریعے سے اور آج کل کی عدالتوں میں اپنے ملکوں میں بہت زیادہ جھوٹی قسم کا سہارا لیا جاتا ہے وہ کلا ہو یا مدعی ہو چند لوگ مل کر کے کسی کے کسی, کسی کی زمین پر دعوی دائر کر دیتے ہیں اس کے لیے وکلا کیے جاتے ہیں وکیل کیے جاتے ہیں اور جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے جاتے ہیں اس طرح سے جیسا کہ عدالتوں میں ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور اس کو یمین غموس اس لیے کہا گیا غام سیگ میں سمانے ہوتا ہے پانی میں ڈبونا اور گموز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈبونے والی تو گویا کہ وہ قسم جو قسم کھانے والے کو گناہوں میں ڈبو دے اور پھر جہنم میں داخل کر دے اسی وجہ سے اس کو یمین گموز کہا گیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اس سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے وان عیشت رضی اللہ تعالی عنہ فی قول باللغو فی قالت کم قول رج اللہ و بلا واللہ و اللہ ابو الباری مرفوعا عائش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے اس قول کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں کہ اللہ اللہ بلقی امانکم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کہتا ہے گفتگو کے دوران ہاں، لا ولہ نہیں اللہ کی قسم ایسا ہے بلا اللہ ہاں اللہ کی قسم ایسا ہے جیسا کہ ہم لوگ اپنی زبان میں ہاں زبان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تقی کلام ہوتا ہے گفتگو کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ قسم سے کہتے ہیں قسم سے ایسا ہے قسم سے ایسا ہے ہاں، قسم کھاتا ہوں ایسا ہے تو یہ جو قسم جو ہے اس طرح کی قسم جو تقیئے کلام ہو جائے تکی کلام جس کا ہو اس قسم پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں کرے گا یعنی اس قسم کے توڑنے پر اور ٹوٹنے پر کیونکہ وہ قسم اصل میں ہاں یمین لغ اس کو کہتے ہیں اس کو یمین لغ کہتے ہیں یعنی لغ قسم یعنی آدمی کا تکیہ کلام ہوتا ہے بات بات میں وہ ہاں قسم سے میں ایسا کیا قسم سے میں ایسا نہیں کیا اس طرح کی بات ہوتی ہے لیکن اس قسم پر مواخذہ ہوگا جو آدمی بل اور قسدن قسم کھائے قسدن کا مطلب یہ ہے کسی بات پر عزم کے ساتھ قسم کھائے اس پر مواخذہ ہوگا اگر جھوٹی قسم ہوئی یا یہ قسم توڑ دیا تو اس کا ذکر آیت میں ہے اولا کی مواخذ کم باقت لیکن تمہارا مواخذہ اس قسم پر ہوگا جس کو تم نے تاکیدی طور پر کھائی تاکیدی قسم صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کو مرفوعاً یا اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے تفسیر میں اور صحابہ اکرام کا قول تفسیر میں معتبر ہوگا صحابہ اکرام کا قول تفسیر میں اگر صحیح صنعت سے ثابت ہے تو وہ معتبر ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس قول کو یا اس حدیث کو مرکوان بھی امام ابو داود رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے قسم کے کفارے کے بارے میں پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ فکفارات اقعام آشرتی مساکین امین اوسطمات او او و تعمون احلیقم اور قسمت ہم اور تحریر قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم دس مسکینوں کو کپڑا پہناؤ دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا دس مسکینوں کو کپڑا پہناؤ یا گردن آزاد کرو فمل لمیجیت فسیام صلاحت ایام لیکن ان تینوں چیزوں میں سے ان تینوں اختیارات میں سے اگر کوئی نہ پا سکے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ لازم ہے کہ تین روزے رکھے رال کا کفارہ تو یہ قسم کا کفارہ ہے وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الغوات أبو هريرة رضي الله تعالى انہوں پر بداتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام جس نے ان کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے یہاں پر شمار کرنا اور گننا اس کی ایک تفصیل ہے تفصیل ہے صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ناموں کو بیٹھ کر کے آدمی پڑھتا چلا جائے یا صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ننانوے ناموں کو آدمی یاد رکھے بلکہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ان ننانوے ناموں کو یاد رکھے ان کا معنی اور مطلب سمجھے اور جانے اور ان ناموں کے اعتبار سے عمل کرے یہ سب ساری چیزیں داخل ہیں ان ناموں کے واسطے سے دعا کریں صرف زبانی یاد کر لینا نہیں کہ کوئی بھی یاد کر لے اور عمل بالکل اس کے برخلاف ہو ان ناموں کے برخلاف ہو اللہ کی صفت جو ہے اللہ القجوب کی ہے اور نندانوی نام کو ناموں کو یاد رکھنے والا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے قبروں پر جا رہا ہے اور اولیاء اللہ کو جو ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے تو یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ یاد بھی رکھے اور ان کا معنی اور مطلب بھی سمجھے اور ان پر ایمان بھی لائے اور ان کے مطابق عمل بھی کریں اور ان ناموں میں ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اور واحد جانے اور مانے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ نے اور ابن رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کا ذکر کیا ہے پورے ننانوے ناموں کا ذکر کیا ہے لیکن حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ننانوے ناموں کا ذکر جیسا کہ سرن ترمیزی اور ابن مہدبان کے اندر ہے اس طرح سے بیان نہیں کیا ہے بلکہ بعض روات نے ان ناموں کو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ان ناموں کو ذکر کر دیا ہے بعض روایت نے اپنی طرف سے اس کو بڑھا دیا ہے یہ ادراج ہے یعنی داخل کیے ہوئے نام ہیں اور اسما ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان ناموں کی اتنی فضیلت ثابت ہے کہ جن لوگوں نے ان ناموں کو یاد کیا اور یا جس نے ان ناموں کو یاد کیا اور ان کے مطابق عمل کیا اور پھر ان پر ایمان لایا ان کے مطابق عمل کیا معنی اور مطلب سمجھا تو جنت میں داخل ہوگا یہاں تک یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے لیکن صحیح تحقیقی تحقیق کے اعتبار سے ان ناموں کا ذکر پورے ناموں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے بلکہ وہ نام اللہ تعالی کے قرآن کریم میں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر کسی راوی نے ان کو ایک جگہ ذکر کر دیا تو مطلب کیا ہے اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کو یہاں پر کتاب العمان کتاب القسم میں قسم کے بیان میں اس حدیث کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ناموں کے کی قسم کھا سکتا ہے اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے جیسا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تو کہتے لا و مفل نہیں قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والا ہے پلٹنے والا ہے اسی طرح سے وبل کابا کعبہ کے رب کی قسم اسی طرح سے ولدی نفسی بے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو اس طرح کے اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے قسم کھانا جائز ہے اسی کے ساتھ ساتھ بات اور ذکر کر دو کہ قرآن کریم کی قسم کھانا بھی جائز اور درست ہے کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے قرآن کریم کی قسم کھائی جا سکتی ہے وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثنى أخرجه الترمزي وصحه ابن حبان وكذلك صحه الشيخ الباني رحمه الله أسامة بن زيد رضي الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے کوئی اچھائی کی جائے تو بھلائی کرنے والے سے اگر وہ یہ کہے جزاک اللہ خی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے تو گویا کہ اس نے اس کی مدح میں اس کی تعریف میں اس نے کمال کیا یا اس کی تعریف کا مدح کا حق ادا کر دیا یہاں پر صاحب سبل السلام امیر محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کہ اس کتاب بلوغ گلمرام کے مشہور و معروف شارق ہیں شرح کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کتاب الامان و مدور میں اس حدیث کو لانا مناسب نہیں یا مناسب نہیں پتہ نہیں کس وجہ سے یہ حدیث یہاں پر آ گئی اس کا مقام جو ہے اس کتاب کے یعنی گلوب المران کی آخری کتاب کتاب الجامع میں ہونا چاہیے کیونکہ اس حدیث کا تعلق یہاں پر قسم سے کسی اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اچھائی کرے تم اس سے جزاک اللہ خیر کہ جزاک اللہ خیر کہو یہاں پر اس کا تعلق قسم سے کسی اعتبار سے نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر وقال انہو لا نلائت بخیر وانما یوستف به من البقیل متفق کنالے یہاں سے نظر کا بیان شروع ہو رہا ہے نظر کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کچھ رشے سے پہلے بھی گزر چکی ہو نظر کی تعریف بتائی گئی تھی کہ کوئی ایسا عمل جو آدمی کے اوپر واجب نہ ہو فرض نہ ہو اس کو کسی کام کے ہونے کے ساتھ اپنے اوپر شرط کر لے اور فرض کر لے شرط لگا لے کہ اگر میرا کوئی کام ہو جائے گا تو میں فلاں کام خیر کا کام اللہ کے لیے کروں گا اسی کو نظر کہتے ہیں اور جو شخص نظر مان لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظر کو پوری کرے اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر خیر کے لیے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرے اور اگر گناہ کی نظر مانی ہے تو پھر اس کو پورا نہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے تو یہاں پر ایک بات اور بتانی ہے کہ نظر جو ہے یہ عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی کسی کو خوش کرنے کے لیے نظر نہیں مانی جائے گی کسی کو خوش کرنے کے لیے نظر نہیں مانی جائے گی کہ میرا فلا کام ہو جائے تو میں نظر مانتا ہوں کہ ہاں فلاں بابا کے اوپر ایک بکرا چڑھاؤں گا جیسا کہ اہل وداعت اور قبوری حضرات ایسا کہتے ہیں اور کرتے ہیں بہت ساری نکالیں ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ نظر جو ہے یہ منت کوئی خیر نہیں لاتی ہے نظر کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں لاتی ہے بلکہ اس کے ذریعے سے تو بکیل کا مال نکالا جاتا ہے نظر کون مانتا ہے وہ شخص مانتا ہے جو اللہ کے راستے میں خیر کا کام ایسے نہیں کرتا بلکہ اپنا پیسہ خرچ کر کے اس سے بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ایسے نہیں خرچ کرے گا کہ اللہ کے راستے میں لٹائے اور خرچ کرے اور اللہ سے اپنی کسی حادت کو اللہ کے سامنے رکھے نہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ تو پہلے یہ کام کر دے اس کے بعد میں خرچ کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور یہاں پر جو نظر سے منع فرمایا ہے یہ نہ ہی ہے تحریمی نہیں ہے تنظیحی کا مطلب کہ اس نظر سے بچا جائے افضل ہے بہتر ہے اور نہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے کیوں نہیں یہ تنظیحی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں نظر کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پوری, پوری کرنے کی اجازت مراہمت فرمائی اور اجازت یا نظر ماننے والے کو منع نہیں فرمایا کہ تم نے اب تو نظر مان لی ہے دوبارہ نظر نہیں ماننا تو یہاں پر نہیں کا مطلب کیا ہے کہ نظر ماننا یہ افضل اور بہتر عمل نہیں ہے بہتر اور عمل کیا ہے افضل عمل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ امت کو ابھارنا چاہتے ہیں کہ نظر وغیرہ بہتر عمل نہیں ہے بہتر عمل کیا ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں پہلے خیر کا کام کرے خرچ کرے بھلائی کا کام کرے عبادت کرے اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرے اور مانگے یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ زیادہ بہتر یہ مرتبت کے خلاف ہے پھر کوئی شخص کہ اللہ یہ کام کر دے تب میں یہ کروں گا شرط لگا رہا ہے گویا کہ اور پھر ایسا آدمی جو نظر مانتا ہے جب اس کا کام نہیں ہوتا ہے تو خرچ کرتا ہے نہیں نہیں کرتا ہے ایسا آدمی جو اگر کام نہیں ہوا تو وہ جو ہے خرچ نہیں کرتا اور साथ ہی ساتھ جو ہے ایسا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا کام ایسے نہیں ہوگا میں جب نظر مار لا ما نظر مان لوں گا تو ہو ہی جائے گا اس لیے وہ اس طرح کی نظر مانتا ہے اور اس گویا کہ اس کا اللہ پر صحیح طور سے ایمان نہیں ہوتا دعا پر ایمان نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے یعنی یہ کہ یہ عمل بہتر اور افضل نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ خیر کا کام کر کے اللہ سے دعا کرے بلکہ یہ وسیلے میں سے جائز وسیلوں میں سے ایک جائز وسیلہ یہ بھی ہے کہ انسان نیک عمل کر کے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا کرے اور اس نیک عمل کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ اور واسطہ بنایا اور کہے کہ اللہ فلاں کام میں نے تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے کے لیے کیا ہے اللہ اگر یہ کام تجھے محبوب اور پسند ہے تو میرا فلاں کام ہے اللہ اس نیک عمل کے واسطے سے تو کر دے جیسا کہ حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر غار والوں کا غار میں پھنس جانے والے تین لوگوں کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کبھی بتائی جائے گی وہ تفصیل تو گویا کہ نہیں نظر مانگ سکتا ہے آدمی لیکن افضل اور بہتر عمل نہیں ہے ہاں اس سے بہتر افضل عمل یہ ہے کہ آدمی عمل کر کے نیکی کر کے سب کا خیرات کر کے مال خرچ کر کے اللہ سے دعا کرے گی وان عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره يمين وهو مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسميه وصحها و لي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من ومن نذر نذرا في معصيه فكفارته كفاره يمين من نظر نظر إِلَّا أَنَّ و رَجَّحُوهُ و صاحی اللہ اقباب میں عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے یعنی کہ اگر کسی نے نظر مان لی کہ فلاں کام کرے گا فلا کام اگر ہو جائے تو فلا کام نیک عمل کرے گا اور اس کام کو اس نے نہیں کیا استطاعت ہے استطاعت کے باوجود بھی اس نے نہیں کیا تو استطاعت ہے استطاعت کے باوجود جو ہے اس نے نہیں کیا اور توڑ دیا اس کو یعنی اپنی نظر کو توڑ دیا نظر کو توڑ دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے آگے دیکھیے آگے اس کی تفصیل یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح ضرل ترمدی کے اندر ایک لفظ زائد ہے ادال ہی کہ جب کسی نے نظر مانی شمرا فلاں کام ہو جائے گا تو خیر کا کام کرے گا لیکن اس نے اس کا نام نہیں لیا کہ فلاحی کام کرے گا اب وہ نہیں کر رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کو قسم کا جیسے کفارہ ادا ہوتا ہے اس کو وہ ادا کرنا پڑے گا سن نبی داعود کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے مرفون کہ جس کسی نے یعنی مرفون کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ندر مانی گناہ کی گناہ کا کام کرنے کی نظر مانی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا وہ گناہ کا کام وہ نہ کرے اور اس نظر کا کفارہ ادا کرے اس نظر کا کفارہ ادا کرے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو کوئی حرام کام کرنے کے بارے میں اس نے نظر مانی کہ میں یہ کروں گا نوزب اللہ جیسے کسی نے مان لیا کہ میں قبر پر جو ہے وہ چادر چڑھاؤں گا بکرا ضبع کرو گا یا کوئی ناچ گانے کی محفل رچاؤں گا اس طرح گناہ کے کام کا اس نے, اس نے نظر مانی قبر پر چادر چڑھانے اور بکرا وغیرہ چڑھانے کے بارے میں اس نے نظر مان لی اتفاق سے اس کا کام ہو گیا کسی نے اس سے بتایا کہ نہیں یہ کام حرام ہے گناہ کا کام ہے شرکیہ عمل ہے تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کریں تو اس کو کیا کرنا چاہیے اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے جیسا کہ قسم کا کفارہ بھی بتایا گیا کوئی بھی گناہ کا کام وہ من نظر نظرن اور کسی نے اگر ایسی نظر مانی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ایسی نظر مان لی کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ایک بہت بڑی نظر مان کسی نے کہا کہ میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں ایک کروڑ خرچ کروں گا اب ایک کروڑ ہے ہی, ہی نہیں اس کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے یہ سرمبی داود کی روایت تھا اور یہ صحیح صحیح بخاری کے اندر ہے آئس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سے کہ وہ من نظر یا اللہ فلا یا کہ جس کسی نے اس بات کی نذر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا کسی معاملے میں نام نہیں لیا یا نام ہی لیا کیوں نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور قسم کا کفارا ادا کرے صحیح مسلم کے اندر عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لال وفا عل نظر ان کی معافیا گناہ کے کام میں نظر کو پوری نہیں کی جائے گی نظر پوری نہیں کی جائے گی تو یہ نظر کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں اگر کسی نے مانی کسی ایسے کام کے کرنے کی جس کی استطاعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے اور اس کو پوری کرے اور اگر کوئی شخص سے کسی ایسے کام کی نظر مان لیا جس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے کسی نے گناہ کا کام کرنے کی نظر مان لی تو اسے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یو آن حکمت نے آ میری اللہ تعالی القال نظرت اختی ان تمشیا علاب اللہ حافظ حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب متفق عليه واللغو المسلم ولأحمد والأربعتي فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر والتركب ولتصم ثلاثة أيام اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی کہ وہ بیت اللہ پیدل چل کر کے آ جائے گی اور بعض لوگوں نے خافیہ کا کہ پیدل بھی اور سر پر کچھ رکھے, رکھے گی بھی نہیں یعنی ننگے سر جائے گی بغیر دوپٹہ کے بغیر چادر کے یہ نظر مان لیا پھر مجھ کو حکم دیا کہ میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں پوچھ کر کے آؤں فتوا لے کر کے آؤں تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتائیں کہ وہ اگر چاہیں تو پیدل جائیں اور اگر چاہیں تو سواری کر کے جائیں اور ایک دوسری روایت میں ہے مسلد احمد اور سنن اربا کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاں تمہاری بہن کی تھکاوٹ سے کیا لینا دینا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بہن کی کو تھکانا نہیں چاہتا ہے کوئی اس طرح سے گویا کہ انہوں نے جو ہے مکہ پیدل جانے کی جو ہے نظر مان لی اب جا تو سکتا ہے آدمی جا تو سکتا ہے لیکن باعث مشقت ہے تو اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے اگر کسی نے نظر مان لی تو, تو کیا کرے وہ کہ اپنی نظر کو وہ توڑ دے اور قسم کا کفارہ جیسے ہوتا ہے نظر کا کفارہ وہ ادا کرے اور پھر اس کے جو آسان ہو اس طریقے کو اپنائے آگے ایک روایت ہے کہ ولتسم ایام کہ آگے روایت ہے مرحاف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو حکم دو کہ وہ اپنے سر کو ڈھکیں دوپٹہ استعمال کریں اور ان کو حکم دو کہ وہ سواری استعمال کریں جانے کے لیے اور آگے جو ہے ولپسم تھلا تھا کے تین دن روزے رکھے تین دن کے روزے رکھے تو محدثین نے اس لفظ کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے باقی حصہ اس کا صحیح ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نظر اس طرح کی پوری نہیں کرتا جس میں کہ مشقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ یعنی نظر کا کفارہ ادا کرے والن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اس سستا سادن عبادۃ اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالا تو قبل ان تقدیہ فقال اقبی عنہا متفق علیہ عبد اللہ ابن عباط رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا جو ان کی ماں کے اوپر تھا یعنی ان کی ماں نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے تم ادا کرو اس نظر کو پوری کرو اب اس میں وہ سارے مسائل اپنے سامنے رکھنا ہے کہ نظر معصیت کی تو نہیں ہے اتاعت کی نظر ہے تو پوری کریں گے استطاعت کے اندر ہے تب پوری کریں گے تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص پود ہو جائے اور اس کے اوپر ہاں کوئی نظر ہو اس نے نظر مانی اور اس نظر کو اس نے پوری نہ کیا ہو تو ورفا کو چاہیے کہ اس کی نظر کو پوری کرے جیسے کسی نے کہا کہ میں فلاں کام ہو جائے تو میں جو ہے روزہ رکھوں گا لیکن فلاں کام ہو گیا لیکن روزہ نہیں رکھا اور بہت ہو گیا آدمی تو اس کے ورثہ کو اگر معلوم ہے کہ اس کے اوپر نظر کے روزے ہیں یا کوئی نظر ہے تو ایسی صورت میں ورثہ کو چاہیے کہ اس کی نظر کو وہ پوری کرے اگر روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں اسی طرح صدقہ خیرات ہے تو سبق اور خیرات ہے. کریں و عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن ثابت بن الله تعالى قال نظر رجل على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم اين نحر ابل مبوانه فاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم فقال لا فقال اوف اب نظر ف ان و في الدر الله ولا في ولافی قطیٰۃ رحم ولافی ما لا يملك ابن ودم واہ و بداود قبرار ولف اللہ وہ و من السناب ولادیفی کردم صاحب بہت احمدی سے غور سے سنو گا تابط تم نے بحا کر دی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس نے ایسی نظر مانی ہے اس نظر کو پوری کرنی ہے کیا حکم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم سوال کیے فرمایا کہ کیا وہاں پر زبان جاہلیت کا کیا؟, کیا وہاں پر کوئی بھا جس کی عبادت کی جاتی تھی تو شخص نے کہا کہ نہیں دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا وہاں پر زبان جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی یعنی کوئی میلہ لگتا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو اس لیے کہ اللہ کی معیشت میں نظر پوری نہیں کی جائے گی گویا کہ اگر وہاں پر اس جگہ پر زمانے جاہلیت کا کوئی بت ہوتا یا زمانے جاہلیت کی ہاں, کوئی عید وغیرہ ہوتی کوئی میلہ وغیرہ ہوتا کیونکہ عام طور سے کاخروں کے جہاں بھی میلے ٹھیلے اور اس طرح سے عیدیں ہوتی ہیں وہاں پر بتوں کی پوجا ضرور ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سوالات کیے تو اس سے پتا چلا کہ ہاں, کسی ایسی جگہ پر جہاں استھان ہو بت ہو وہاں اللہ کے لیے بھی نظر نہیں مانی جائے گی کوئی شخص سے یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا لیکن فلاں مزار پر اللہ کے لیے ازبا کر رہا ہے اللہ کے لیے ازبا کرنا چاہتا ہے لیکن جو جگہ جس جگہ کا انتخاب کیا ہے اس جگہ پر نظر پوری کرنا درست اور جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص پوری کرتا ہے تو گناہ کا کام ہے معاسیت کا کام ہے دوسری یہ کہ جہاں اس طرح کے عرص اور میلے وغیرہ لگتے ہیں وہاں بھی اس طرح کی نظر پوری نہیں کی جائے گی جب انہوں نے بتا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظریں پوری کرو کیونکہ اللہ کی ماسیت میں نظر کو پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی رشتوں کو توڑنے کے سلسلے میں اگر کوئی نظر مان لے تو یہ نظر پوری کی جائے گی کوئی شخص کہے کہ میں فلاں سے بات ہی نہیں کروں گا اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا اپنے والد سے بات نہیں کروں گا اپنی دنیاوی معاملات میں اگر دینی کوئی معاملہ ہے دین کی کوئی دینی معاملہ ہے اور دین کی کوئی بات پر عمل نہیں کرتا فرائض کو چھوڑتا ہے اس طرح سے دین کی پامالی کرتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس سے قطا کلامی کی جا سکتی ہے اور قطع تعلقات کیے جا سکتے ہیں اگر واز و نصیحت کیا سمجھایا تو سمجھایا لیکن مانا نہیں آپ کوئی شخص مان نہیں رہا ہے تو اس سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے اس سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی شخص ہے رشتوں کو توڑنے کے لیے نظریں نہ مانے کوئی شخص سے نظر مان لے کیا کیا؟ فلا اچھا ہمارے پاس بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ایسے ہو جائیں گے تو ہم بھی ہاں اس سے تعلق بالکل ختم کر دیں ہاں. ہوتا ایسا آپس میں حسد ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کر کے پڑوسی کو دیکھ کر کے ٹھیک ہے اس کا بیٹا سعودیا رہتا ہے ہاں اور یہ یہ چیزیں اس کے ہاں ہیں ہمیں فائدہ اٹھانے نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بیٹا بھی جائے گا تو ہم بھی یہ سب ساری چیزیں منگوا لیں گے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے تعلقات ختم کر لیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں شیطان جو ہے تحریش کرتا ہے اور لڑاتا ہے تو اس طرح کی اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اس نظر کو پوری نہیں کی جائے گی اور اسی طرح سے وہ نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی جس کا آدمی مالک نہیں ہے हा? ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہمارا فلاں کام ہو گیا تو یہ جو حویلی ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے حویلی کس کی ہے دوسرے شخص کی کوئی شخص سے اس طرح کی چیز کی نظر مانے تو دوسرے کی چیز ہے وہ تو اس میں وہ نظر پوری نہ کرے بلکہ کیا کرے قسم کا کفارا ادا کرے وعن رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال الفتح یا رسول اللہ انی تو ان, ان فتح اللہ علیہ مکہ ان اصلی في بیت المقدس فقال فکال هنا الح فقال هنا فقال فص فقال قید ادن احمد بابو داؤد وسلم الحا کے ملحدیت صحیح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے مکہ فتح کر دیا آپ کے لیے تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہی نماز پڑھ لو صحا ہونا یہی نماز پڑھ لو پھر پوچھا کہ میں کیا کروں میں نے یہ نظر مان لی ہے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیحا ہونا یہی نماز پڑھ لو تیسری بار جب کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تم جو چاہو کرو تمہاری مرضی تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی نظر مانے رتبے میں درجے میں ثواب میں وہ چیز کم تر ہو اور اس سے بڑی چیز کو پوری کر دے وہ اس سے بڑی چیز کو وہ پوری کر دے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی یعنی جیسے یہاں پر کہ انہوں نے اس صحابی نے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نظر مانی تھی بیت المقدس میں یعنی بیت المقدس یا مسجد اقصا مسجد حرام کے مقابلے میں کم درجہ رکھتی ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا درجہ کتنا ہے دنیا کی دوسری نمازوں مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو گویا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بجائے اگر وہ یہی مسجد حرام میں وہ نماز پڑھ دیتے تو گویا کہ ان کی نظر پوری ہو جاتی اسی طرح سے کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جو ہے سو ریال ستہ کروں گا اور کام پورا ہو گیا سو کے بجائے ایک ہزار کر دیا تو اس کی نظر کیا ہوئی پوری ہو گئی اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے دو حدیثیں اور تاکہ یہ بات اور یہ کتاب ختم ہو جائے سعيد نبی سعید الله رضی اللہ تعالیٰ النبي صلی الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال صلاحتِ الى المسد الحرام المسد القصح ال مسجد القصح و مسجد احادا متحقن علیہ و الف البخاری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں کے لیے بھی کجاوا نہیں کسا جائے گا یعنی کہیں کے لیے رفتے سفر نہیں باندھا جائے گا عبادت کی غرض سے سوائے تین مسجدوں کے عبادت کی غرض سے کہیں بھی کسی جگہ کے لیے بھی سفر نہیں کیا جائے گا سوائے تین مسجدوں کے ایک مسجد حرام ایک مسجد اقسا اور دوسری مسجد نبوی یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی شخص مدینہ طیبہ کی مدینہ طیبہ جا رہا ہے لیکن مقصد اس کا کیا ہے قبر نبوی علا صاحب ہی والسلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے یہاں سے جا رہا ہے سفر کر رہا ہے تو اس کا یہ سفر جائز ہوگا نہیں کیوں اس لیے کہ یہاں پر ارادہ اور اس کا مقصد بدل گیا اگر وہی مسجد نبی میں عبادت کی غرض سے جا رہا ہے تو اس کا سفر صحیح ہوگا لیکن شہدائے عہد کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے تو نہیں البتہ اگر تاریخی مقامات کو ایسے ہی دیکھنے کی غرض سے جا رہا ہے عبادت مقصد نہیں ہے تو جا سکتا ہے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر مقصد جو ہے اس کا عبادت نہیں ہے اسی طرح سے اسی حدیث کو کے پیش نظر جیسے میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مثال دی اسی طرح سے اس حدیث کے پیش نظر دنیا کی یا ملک کی دیگر درگاہوں کا سفر وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض سے نہیں کیا جا سکتا بہت سارے لوگ تو دعا کی غرض سے نہیں بلکہ اپنے لیے مانگنے کی غرض سے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر فاتحہ, فاتحہ بہت مشہور ہو گئی ہے یعنی صاحب قبر کی کے لیے دعا کرنے کی غرض سے بھی کیا ہم سفر نہیں کر سکتے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے آپ اپنے علاقے اپنے مقام اپنی جگہ میں ہاں قریب تر جو قبرستان ہو آپ وہاں جا سکتے ہیں قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں اور آخرت کی یاد تازہ کر سکتے ہیں لیکن دوسری جگہوں کا سفر قبر کی زیارت کی غرض سے ہاں کرنا جائز ہے نہیں جائز جی اس لیے ہاں جو لوگ بھی جہاں جہاں کا سفر کرتے ہیں ان تین مقامات کو چھوڑ کر کے وہاں کا سفر درست نہیں ہے البتہ کہیں اگر کسی خطیب کا خطبہ اچھا ہوتا ہے تو سفر کر کے کہیں جایا جا سکتا ہے آپ کو پتا چلا کہ ہاں فلاں شہر میں جو ہے خطیب صلا عالم دین کا خطبہ ہے تو آپ جو ہے اس غرج سے جا سکتے ہیں آپ کا مقصد جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہاں بلکہ آپ کا مقصد کیا ہے درس سننا اسی طرح سے لوگ جو ہے ہندوستان میں جامع مسجد میں جامع مسجد دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو جائز ہے کہ ناجائز ہے جی دیکھنے کے ہاں زیار مقصد کیا ہے کہ ایک تاریخی مسجد ہے اس کو دیکھے اس مقصد کے تحت اگر کوئی شخص جاتا ہے سفر کرتا ہے تو جائز اور درست ہے لیکن اگر جامع مسجد میں نماز کی نماز کے ارادے سے سفر کرتا ہے تو جائز اور درست نہیں ہے آخری حدیث کتاب کی تا... کتاب العمان کی قرآن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ابنی نظر فی فر جاہلی ان اٹکی فلئی لطن الحرام عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی ہے کہ زبان جاہلیت میں, میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں احتکاف کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر لو اپنی نظر پوری کر لو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے روایات اور صحیح بخاری میں ایک لفظ ہے کہ فاطا کا فلائی ایک رات انہوں نے جا کر کے احتکاب کیا تو اسی حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے ہاں کہیں ایک رات کی یا دو دن کی یا چار دن کے احتکاف کی کوئی نیت کرتا ہے تو نیت کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا اور یہاں اعتکاف کے لیے رمضان بھی شرط نہیں ہے لیکن مسنون اعتکاف جو ہے وہ رمضان میں ہے آخر رمضان کے آخری اشرے میں اور اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے جمہور کا کہنا یہ ہے کہ جامع مسجد اور تمام مساجد میں کر سکتے ہیں البتہ جامع مسجد کو فضیلت حاصل ہونی ہوگی اور کچھ لوگ جو ہے اس کے برقلاب کہتے ہیں کہ تین مسجدوں میں یا بلکہ مسجد حرام مسجد نبی میں ہی احتکاب کریں گے تو یہ قول ہاں پہلے علم نے اس پر رد کیا ہے اور یہ قول زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے بار الام سب کو اس علم کو جو ہم نے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے رب ضدنا علم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ نے دینا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ